رحمان الرحیماتی کتاب امر حکم آپ دیکھیے آپ جیسے وہ آئے تین دفعہ آ چکی تھی چوتھی واری وہ بنیادی طریقہ کار کیا تھا قرآن کی تلاوت قرآن اس مخلاطیز کے مانند تھا کہ جس جس کے اندر جس کی روح بیدار ہے اس کو کھینچ لے گا یہ ہے آپ کا آلئے دعوت اب آپ کے پاس وہ آ گئے سلیم الفطرت کسی درجے میں سلام جن کی زیادہ سلیم الفطرت اور زیادہ جو ہے وہ فور لگے کچھ کو تھوڑا سا وقت لگا پھر کچھ اور وقت لگا کچھ اور وقت لگا تو بارہ برس میں مکے کی جو ہے وہ ہانڈی کے اندر پوری طرح بلو کر نکال لیا گیا اور جو نکالا پھر ان کی تربیت ان کی تعلیم اسی کتاب سے حکمت تھی قرآن پر بیش کر رہا ہے سارا پروسس تربیت بھی قرآن سے تذکیا بھی قرآن سے دعوت بھی قرآن سے تذکیر بھی قرآن سے تفشیر بھی قرآن سے امدار بھی قرآن سے تذکیر امدار تبشیر اس سے دعوت ہو گئی اور شفاول نے صدور دل کے اندر کی جو لوگ ہے ان کا علاج یہ دل کا روح ہے کیا دنیا کی محبت اللہ خلام اللہ اللہ مال کی محبت اور کی محبت سب کیا ہے ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں دنیا کی محبت یہ قرآن نکال دیتا ہے لذیذہ صف البید رسول المین وہی ہے جس نے بھیجا اٹھایا امیین میں سے ایک رسول انہی میں سے یٹو والے ہی ان کو پڑھ کر سناتا ہے اللہ کی آیات یہ وہ اخلاقی سے بلی وال محمل ان کو تعلیم دے رہا ہے کتاب اور حکمت کی بلی لکی بلی وال محمول وہ تذکیہ کر رہا ہے تلاوت آیات کے ذریعے سے غلط نظریات ختم ہوئے غلط نظریات ختم ہوئے ان غلط نظریات پر جن ہمارے اعمال کی بنیاد تھی ہر عمل کے پیچھے کوئی نظریہ ہے کوئی ویلیو ہے جو آپ کے ذہن میں ہے جس کے تحت آپ بھاگ دوڑ کر رہے عمل کر رہے وہ ویلیو غلط ہے تو عمل غلط ہوگا ویلیو صحیح عمل صحیح ہوگا قرآن نے ویلیو آپ کی صحیح کر دی تو گویا کہ اب یہ برے احمد بری عادت یہ جیسے پت جھڑ میں پتے جھڑ جاتے ہیں خود ہی جھڑ جائیں گے کیسے رہیں گے اندر سے بدائی نہیں مل رہی اندر تو جڑ ختم ہو گئی ان کی یہ ہے تذکیہ اور پھر تعلیم کتاب ہے حکمت اب انہیں سکھاؤ احکام دو اور بڑی گہری بصیرت والی باتیں بھی سکھاؤ وہ سب کے لیے نہیں ہے اس کو وہ کہتے ہیں جیسے کہ ہمارے یہاں عربی متعارف میں بھی اب ہے شعبہ تخصص ہاری کو تحصیل تو تم ہو گئے تخصص کرو یہ اصل میں تعلیم حکمت جو ہے یہ محمد رسول اللہ کی تعلیم کا اور تربیت کا شعبۂ تخصص ہے یہ سب کے مسکر کا رو نہیں بما یوں تل حکمت فقدوت یا خیرن کا سیرہ یوں حکمت یوں تل حکمت فقدوت یا خیرن کا یہ اللہ تعالیٰ کسی کسی کو صلاحیت دیتا ہے وہی قانون قمر رفیع دلالی مبین اور اس سے پہلے تو وہ کھلی گمراہی میں تھے و آخری نمین اور محمد کو بھیجا ہے اللہ نے صرف امی کے لیے نہیں اوروں کے لیے بھی جو ہے تو انہیں میں سے پوٹینشلی لمبا یلحق وہیم ابھی ان میں شامل نہیں ہوئے حضور سے ان کے بارے میں پوچھا گیا حضور نے مچھلس میں بیٹھے ہوئے تھے سلمان فارسی ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا فرمایا حکمت اگر سریا پر بھی ہوگی تو اس کی قوم کا کوئی شخص اسے لے آئے گا اور کم سے کم یہ کہ تمام جو حنفی مسلمان علماء وہ سمجھتے ہیں کہ اس حضور کی حدیث کا مشتاق امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بار اس میں کوئی شک نہیں کہ ایرانی قوم جو ہے بحثیت مجموعی بہت صحیح فتی فلسفر ایک سے ایک بڑھ کر متکلن سارے کے سارے ایرانی ہیں یہ ساری چیزیں ان کے یہاں فلسفہ منتق جو چیزیں گٹی میں تین مراکز رہے ہیں دنیا میں فلسفہ منطق کے ہندوستان ایران یونان ٹھیک ہے نمبر دو پہ جرمنی آ جائے گا اس لیے کہ وہ بھی ایرینس ہیں یہ ایرینس ہیں یہ حام کی نسل ہے میری تحقیق کے مطابق اللہ تعالی نے سام کی نسل کو چن لیا نبوت کے لیے حام کی نسل کو چن لیا حکمت کے لیے یہ میری رائے ہے یہ صرف میرے اسٹریس تھوٹس ہیں یہ کوئی یوں نہ سمجھیے لیکن بہرحال میں اب آخری جو چیزیں بھی میرے پاس ہیں وہ بھی میں آپ کو اس دورہ ترجمہ قرآن میں دے رہا ہوں وہاں پر ہی میرے نزدیک اس آیت کی صحیح تعبیر کیا ہے کہ ایک نیوکلس جیسے کہ سٹرکچر آف ایٹم ہے ایک نیوکلس ہے اس میں پروٹونز ہوتے ہیں اور بھی بڑی بلائیں ہوتی ہیں تو ایک سے ایک نکلی آ رہی ہیں جب ہم نے صرف پڑھی تھی تب یہ تھا کہ ایک نیوکلس ہے اس میں پروٹونز پروٹون پازیٹو چارج ہے اور پھر یہ ادھر جو ہے الیکٹرونز چل رہے ہیں دائرے میں بڑا آئٹم جو ہے وہ بہت سے دائروں میں تو نیوکلس اس امت کا اممی یم بنو اسمعین اور ان کے تابع اہل عرب مشرقی یہ نیوکلس پھر سب سے پہلے ایرانی آ پہلا جو ہے الیکٹران ایرانیوں کا ہے پھر رومی آ کچھ آ گئے ادھر سے کچھ قبطی آ ایجپشنز ادھر سے آگے آپ بڑھے تو ہندی آ سندھی آ پہلے سندھی آئے پھر ہندی آئے یہ سب ہیں اب مختلف دائرے یہ بڑھتا جا رہا ہے لیکن نیوکلس امی اور باقی سب آخری امی میں سے چونکہ خود حضور تھے لہذا ان پر اتمام حجل آخری درجے میں ہو گئی لہذا ان کے لیے کوئی رعایت نہیں تھی اگر ایمان نہیں لائیں گے تو قتل کر دیے جائیں یہ سورہ توبہ میں ہم پڑھ چکے آخرین کے لیے رعایت یہ ہے کہ چاہے تو اسلام لائیں چاہے تو نہ لائیں یہودی رہیں عیسائی رہیں کوئی رہیں مجوسی رہیں ہندو رہیں سکھ رہے پارسی رہیں جو چاہے لیکن نظام اسلام کا ہوگا غربا اللہ کا ہوگا دین ہم قائم کریں گے تم رہو اپنی طور پر جو ہندو رہو جو چاہو رہو وہ خلی نہ مین اللہ یہ حق البہ نازیز الحکیم اور وہ ہے اور حکیم ہے ظال کا فضل اللہ یوتی ہے میشاہ یہ اللہ کا فضل ہے وہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے اللہ کا فضل ہے اس فضل کے بڑے درجے ہیں سورج بلی اس میں آج پڑھی نہ فضلو کا نرے کا کبیرا حضور سے خطاب ہے سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل سب سے بڑا فضل اس پوری کائنات میں محمد رسول اللہ پر ہوا اگرچہ ان کا فضل کس طور سے ہوا ہے وہ آپ دیکھ لیجئے باریں پڑی ہیں پتھراؤ ہوا ہے خون کے دھارے چھوٹے ہیں اللہ کا فضل جو ہے دنیا میں وہ ناز و نام نہیں ہے عیش نہیں ہے آرام نہیں ہے جس میں سب سے بڑا فضل تھا اسے یتیم پیدا کیا پاس پیدا بھی ہوا ہے باپ کی فوت ہونے کے بعد بالکل مفلس قلاش وہ تو بادائی حلیمہ کو کوئی اور بچہ ملا نہیں تھا تو رہے فال بنا میں منے دیوانہ زدن ہو گیا معاملہ ورنہ لوگ جاتے تھے اچھے کھاتے پیتے گھرانوں کے بچے لیتے تھے یتیم کو کون لے جائے گا وہ یتیم پھر کیا بنا در یتیم باوا جدا کا دول الفاہدہ با جدہ کا آئل فامہ الف جدید پھر جو کچھ ہوا ہے سخت آپ کا جو نوجوانی کا دور ہے سخت مشقت مزدوری آپ کہتے ہیں میں قریش کی بھیڑے بکریاں ٹکوں کی مزدوری پر کرتا تھا کراریت دن ہم وہ قراریت دیں کیسے بہرحال یہ دنیا کا معاملہ اور فرمایا واقری نہزی الحکیم زالح کا فضل اللہ یہ میں بیان کر رہا تھا فضل کبیر بلکہ فضل اکبر تو ہوا حضور پر پھر جو بھی محمد کے دامن سے وابستہ ہو گیا بہت بڑا فضل ہے چاہے اللہ نے ہمیں پیدائشی طور پر یہ فضل دے دیا ہے ہم اس فضیلت کا قدر نہ کریں اور وہ پھر راندہ درگاہے حق ہو جائے وہ دوسری بات ہے اللہ نے تو دیا ع تم الحدا تم نیلی مان تمہیں اس راستے پر ڈال دیا ہے اللہ کے بندوں تمہیں پیدا کیا الحدا پیدا ہوتے کام میں اذان سنیے اور دوسرے کام میں اقابت سنیے اس سے اس سے بڑا فضل کیا ہوگا لیکن تم نے اس کی ناقدری کی تو یہ دوسرا بات ہے نہ لفظ اللہ یوتی ہے اللہ بڑے فضن والا ہے لیکن یہ کہ اب یہ جو پروسیس تھا جو محمد رسول اللہ کا اعلی انقلاب تھا قرآن. اب محمد تو جا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یہ جی پروسیس آگے کون جاری رکھے گا نبی تو کوئی آ رہا ہے نہیں لہذا حضور نے کہا خطبہ حد تر میں قد میں فیکم ما ان تمسک تم او اعتصمتم تم لن دن ابدا کتاب اللہ میں چھوڑ کر جا رہا ہوں یہ محمد کے قائم مقام ہے یہ قرآن یہ اصاہ موسا سے سو گنا بڑا موجودہ ہے اصاہ موسا صرف موسا کے ہاتھ میں تھا تو موجودہ تھا بعد میں تو وہ لٹیا گی لٹھی ہے اور کیا ہے پڑا ہوگا کسی ٹرنک کے اندر شاید ہو ابھی جیسے کہتے کہ کہتے ہیں گودی ہے ہے گاٹھی ہے اب وہ سانپ کچھ بنے گا کسی کے لیے یہ موجودہ ہے جو ہر ایک کے ہاتھ میں آ سکتا برشرتے کہ اس کا حق پہچانے اس کا حق ادا کرے اس کی قدر و قیمت کو جانے افا بے حاد الحدیث کر ہی اس کے ساتھ تمہارا یہ معاملہ ہے یہ مداحمت ہے دنیا بھر کی زبانیں سیکھ لو دنیا بھر کے علوم سیکھ لو اتنی عربی نہیں کہ قرآن مجید کو براہ راست سمجھ سکو اور اگر یہ قرآن تمہیں پروزٹ کر لے گا تو خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ کسی اور کام میں دل ہی لگے گا آپ کا یہ کیا کام ہے گس گس گس گھس گس کر کے تنخواہ ہو گئی تیس ہزار چالیس ہزار پچاس ہزار تنخواہ لے کے آ گئے وی یو کریٹو فار دیٹ ابراہیم عدم کا آپ نے سنا ہوگا نام بادشاہ تھے کسی علاقے کے شکار پر گئے ہوئے تھے تو وہاں کہیں آواز انہیں سنائی دی کسی فرشتے کی تھی یا یہ کہ خود ان کے اپنے دل کی آواز تھی یا ابراہیم لاگا خولتا امریکہ اے ابراہیم سوچو کیا اس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا گیا تھا کیا تم اس کام کے لیے پیدا کیے گئے تھے اور تمہیں اس کام کا حکم ہوا تھا شکار چلو جاتا اس وجہ سے کایا پلٹ ہوئی تو سوچنے کی بات ہے اب ترتیب بتا رہا تھا میں ورنہ بات لمبی ہو جائے گی کہ اب یہ قرآن کے بارے میں تمہارا طرز عمل کیا ہوگا تصویر دکھائی جا رہی ہے پھر سابق احمد کی انہیں بھی ہم نے دی تھی کتاب تورات مسل الزین سمتورات سم ثم لم يحملوها کا الحمار يحملو الفمار یا مثال ان لوگوں کی جو حامل تورات بنائے گئے پھر وہ اس کے حامل ثابت نہ ہوئے اور حمل میں خاص ایک بات ہے ہم مال کسے کہتے ہیں بوجھ اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ لے کر جانا ہم اسے کہتے ہیں اسر اور حمل میں, میں میں نے فرق بتایا تھا کو سورہ بقرہ جب پڑھ رہے تھے آخری کا کہ اس وہ بوجھ جس کو جس کے نیچے انسان دب کر رہ جائے چل نہ سکے اس میں اور حمل وہ ہے جس کو لے کر چل سکے اب عورت کا بھی حمل ہوتا ہے وہ لے کر چلتی ہے بہرحال جب ایڈوانس پرگنسی ہوتی ہے دکھ تو ہے تکلیف ہے واہجن آلہ واہنی تو ہے چل سک چلتی ہے اس لیے ہب ہے وہ لے لینے جا رہا ہے تو خبین توڑ آتا یہ اللہ تعالی جس کو کتاب دیتا ہے حامل بناتا ہے اس کے ذمے سے پہنچاؤ لگے تمہارا فرض ہے اسے واضح کرو اسے عام کرو